یابی و وجاہد القفار فریضہ خاتم الانبیاء پہلے منافقین اور کفار کا ذکر تھا اب سلوک الرسول رسول ہے ان کے ساتھ کہ رسول ان کے ساتھ کا سلوک کریں جہاد کریں منافق چونکہ ان دن اپنے آپ کا اظہار کر رہے تھے اسلام کا اور حضور کے ساتھ رہتے تھے اس لیے آپ کو حکم نہیں تھا تلوار چلانے کا تو منافقین کے ساتھ کون سا جہاد تھا جی زبانی لسانی جہاد سمجھے جی اور کفار کے ساتھ کون سا جہاد تھا یہ حضرت کے وقت ایک مسئلہ تھی اسلام کی ابتدا تھی آپ اگر منافقین کو قتل کرتے تو لوگ کیا سمجھتے کنہ محمد عکت الصاعب اب اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کے اندر کوئی آدمی منافقت کرے ہیری تھیری کرے یہ ملحد ہے نا ملحد بے دین حبیب یہ اس کے حرکت کرتے ہیں اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ ایسے شیطان کو قتل کر کے پھانسی کے اوپر لٹکا دے اب ان منافقین کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے جو دل میں کافر رہیں اور ہیری تھیری کرتے ہیں اسلام کو موڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں. با? اب یہ چیز نہیں ہے nabiyu, jahidin, بڑے حضرت شہید نے بھی قلم کے ساتھ جہاد کیا دین کے خلاف اور چھوٹے شہید نے بھی دین کے خلاف جہاد کیا ہے یہ صرف میرا شعر اس بارے میں ہے نا کیا ہے آہ? تیرے خام کیے تھے ملہدوں کے سر قلم یہ عام طور پہ میرے شیر میں تجویہات ہوتے ہیں پیارا خامہ ہے نا قلم اس کو میں نے کس کے ساتھ تجویح دی تلوار کے ساتھ اور تلوار کیا کام کرتا ہے سر قلم کرتا ہے نہیں تیرے خامان کیے تھے ملحدوں کے سر حق چمکتا تھا تیرے گفتار میں کردار میں بڑا جامع کہاں پہنچ گئے جی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کفار کے ساتھ بس وسنان اور منافقین کے ساتھ ہاں بالسان و غلوب سختی کاروں ان کے اوپر مطلب یہ ہے کہ ان کو دبا کے رکھو کیا جتنا ہو سکے منافقین اور کارکن کو کیا دبا کے رکھو ان کی گردن کو دبا کے رکھو ابھر نہ دو تو ماں با ہوں جہنم اور ٹھکانا اس کا ان کا کیا ہے جہنم ہے وہ بےثر اور برا ٹھکانا یا پون یہ کس نمبر کتنی جی؟ پانچ یہ پانچواں قسم بڑا عجیب و غریب ہے ان شیطانوں کا سمجھے دیتا. جی تھا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اکثر منافق رہ گئے مدینے میں تو کچھ منافق وہاں گئے یا نہیں وہ تبوک گئے تھے نہ کوئی منافق حضرت جب واپس آ رہے تھے غزوہ تبوک سے تو کسی قضاء حاجت کے سلسلے میں یا کچھ آپ لشکر سے علیحدہ ہوئے اور دو صحابی حضرت حذائفہ اور حضرت اما انہوں نے آپ کی اونٹنی کو پکڑا ہوا تھا تو ایک طرف جو آپ نے لشکر سے پہلے آ جاتی تھی گھاٹی ایک گھاٹی ہوتے پہاڑی راستہ اونچا پھر نیچے کیا ہوتے ہیں وادی گڑا ہوتا ہے ایسے وہاں جب آپ پہنچے تو تقریباً بارہ منافق تھے کبیر ایسے منہ کو لپیٹا ہوا حضور پہ حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ حضور کو اونٹنی سے کیا کر دیں گرا دیں اور آپ نیچے گر گئے لیکن ان صاحب کرام نے ہمت ہوئی سمجھے ان کے ساتھ مقابلہ کیا منافع بزدل بھی ہوتا ہے ان کو بھگایا کیونکہ منہ بند کیے ہوئے تھے اس لیے صاحب ان کو پہچان نہ سکے صبح کو حضرت بضور رہی کے سب کے نام بتا دیے ان کو لیکن فرمایا یہ کہ اظہار نہ کرو یہ ان کے سامنے جب کوئی بات ہوئی کسی نے کی تو قسمیں اٹھا دے یہ سینس نمبر پانچ ہے قسمیں میں اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ کے کہ ماں کا روپ انہوں نے یہ بات آپس میں نہیں کہی تھی کون سی حضور کو شہید کرنے کی سازش حالانکہ تحقیق کہی انہوں نے بات کفر کی کفر کی بات کیا حضور کو شہید کرنا وقافر و قفر ظاہر کیا بعد اسلام کے اور ارادہ کیا اس چیز کا جس کو پا نہ سکے تو کیا حضرت کو شہید کر لیں اور ارادہ کیا اس چیز کا جس کو پا نہ سکے اور یہ بدلہ کس بات کا لے رہے تھے اس بات کا لے رہے تھے کہ اللہ نے اور رسول نے ان کو غنی کیا اللہ تو حقیقت غنی کرنے والے ہیں حضور بھی ان کو مال دیتے تھے یا نہیں باہر سے کچھ صدقات آتے تھے تو ان کا حق بھی نکالتے تھے اور غنیمت سے مال آتا خمس سے وہ بھی ان کو دیتے تھے اور نہ بدلا لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ غنی کیا ان کو اللہ نے اس کے رسول میں اپنے خدا سے فی تو پس گر و توبہ کریں تو ہوگا بہتر واسطے جیسے پہلے مذاق کرنے والوں سے کون مسلمان ہوئے تھے مخلص حضرت مخشی ان میں سے حضرت جلاس مسلمان ہوئے لکھ لو پائتوبو کے ساتھ لکھو حضرت جلاس جیم الام الفسین یہ مسلمان ہوئے اقرار کیا انہوں نے کہ واقعی ہم نے یہ خبیث مشورہ کیا تھا پس تو اگر توبہ کریں تو ہوگا بہتر ان کے لیے وائل تر ہی اور اگر پھرے رہے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک دنیا خرت میں اور نہ ہوگے واسطو ان کے دنیا میں کوئی کافس یا مددگار کی چھٹا لکھو چھٹا قسم یا چٹا قسم کا نام لکھو سال با بن ہات سال با بن ہاتب سال با یا حضرت کی خدمت میں اور عرض کیا حضرت کو کہ آپ میرے لیے دعا کریں میرے مال میں برکت ہو حضرت نے فرمایا سال با تھوڑا مال ہو تو اس کی زکات نکالو خدا کا شکر وہ اچھا ہے زیادہ مال و بال جان بن جاتا ہے اس نے اشرار کیا تو حضرت نے دعا کی برکت دی اس کی بکریوں میں برکت ہو گئی اور اتنی برکت ہو گئی کہ وہ اس کو مدینے سے باہر رہنا پڑا یہ گاہ کے لیے بکری چرتی ہیں نا بدینے سے باہر چلا گیا بکریاں کافی ہو گئی پہلے جمعہ پہ آتا تھا پھر جمعہ بھی چھوڑ دیا حضرت نے زکات کے لیے ایک آدمی کو بھیجا زکاة لے لیا اسے بکریوں کی تو کہنے لگا یہ ددی جی تاوان ہے زکات کو کہا کہ ہے نہیں دیا حضرت نے فرمایا وائے ہر سال با و تین دفعہ سال کا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اس کو جا کے کسی نے کہا کہ تو تو اب برباد ہو گیا پھر آیا حضور کی خدمت میں منہ پہ مٹی ڈالتا تھا ایسے ہی. کہتا تھا کہ میری زکات قبول تو حضرت اب قبول نہیں ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آیا نے قبول حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کسی نے قبول نہیں کی پھر مر گیا تباہ ہو کے ایس میں جلت موت مراد تو یہ خیال کیا کرو بابا ہاں؟ ہم غریب لوگ ہیں دنیا زیادہ ہوتی تو کیا پتہ ہم بھی یہ کام نہ کرتے ایسے میں تھا. اللہ اپنے دین کا کام غریبوں سے لے رہا ہے سمجھے بار یار راضی کو کیا دنیا ڈیر آ جائے یار راضی نہ ہو تو کچھ نہیں بابو کو راضی کرو دیکھو جی وحمد آحد اللہ یہ کتنا کرسنا جی چھٹا اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے کہ آحد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ البتہ اگر اللہ دے ہم کو اپنے فضل سے تو صدقہ کریں گے ہو جائیں گے کیسے نیکوں میں سے پر جب دیتا ہے ان کو اپنے فضل تو بخول کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اس سال میں کہ وہ عادی ہے راج کے مور مانا راز کرنے کے عادی ہیں فعا اس کا مانا لکھ لو بس نتیجہ دیا اللہ نے ان کو بس نتیجہ دیا اللہ نے ان کو نفاق کا وہ نفاق جو محکم اور ثابت تھا ان کے دلوں کے اندر ایسا نفاق گھر کر گیا نا مرتے دم تک رہ گیا پر نتیجہ دیا اللہ نے ان کو نفاق کا جو کہ محکم اور ثابت ہے ان کے دلوں کے اندر کتنے در اس دن تک ملیں گے اللہ کو قیامت تک بھی نفاق رہے گا بصحب اسقے کے خلاف کیا انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اور بصحب وسقے کو جھوٹ بولتے ہیں علم یا علم کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ان کے دلی رات اور ان کی سرگوشیوں کو اور اللہ اللہ ملو ہے اللہ یلمزون المتوی یہ بھی ان مرافقین کا حال ہے کہ خود نہیں خرچ کرتے خود خرچ نہیں کرتے جیسے سالبہ نے خرچ نہیں کیا اور بلکہ خرچ کرنے والوں پہ تانا زنی کرتے ہیں حضرت نے صاحب رام کو سچکاٹ کی ترغیب دی تو ایک آدمی تھیلی لایا کیا جراہم دینار کی بھری ہی تھیلی لایا تو منافق پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے ریاکار ہے کیا دکھراوا کر رہے ریا کار ہے اس کے بعد ایک آدمی معمولی چیز لایا تھوڑا صدقہ لایا تو پھر اس پہ مذاق ہے صدقے بھی کیا ضرورت تھی کہ معمولی صدقہ لایا اسی کا ضرورت تھی چنگے جی کا یعنی ادھر بھی اعتراض ادھر بھی اعتراض دونوں طرف اعتراض کرتے ہیں پرم اللہ یہ منافق وہ ہیں جو تانا لگاتے ہیں ان لوگوں کو متوین منع جو رغبت سے خرچ کرنے والے مومن ہیں رغبت سے خرچ کرنے کا منع زیادہ دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ تانا لگاتے ہیں ان لوگوں کو جو رغبت سے خرچ کرنے والے کے اندر لگاتے ہیں ان کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو نہیں پاتے مگر محنت اپنی جوہد کا منع محنت اور ان لوگوں پہ بھی جو نہیں پاتے مگر محنت اپنی آساری بولیے جو پوریا مینس کر مسکری کرتے ہیں کا بدلہ دے گا ان کو اللہ یہ مشاکرتاً ہے نہیں اللہ مسخری کا بدلہ دے گا ان کو اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے ہمارے ہاں وہاں ظاہر پیر میں مجھ سے پہل ہے جو منتظم تھے نا تو جمعہ کے دن ایسے سلوک کی پھیرتے تھے سلوک کی میں نے وہ بند کر دی کہ نہ پھیری کرو یہ جو جماعتی ہیں کو خلل نہیں ہوتا تو سنتے نفلیں پڑھتے خلل ہوتے بالکل بند کر دیا میرے پاس آیا حضرت مولانا سر خان صحیح سب کو رحمہ اللہ تعالی سمجھے ان سے میں دعا منگواتا تھا جابی تفسیر شروع کرتا لیکن اب جو وہاں پڑھاتا ہے نا اس کو میں نے کہا تو مجھ سے دعا منگوائی کر میں حضرت سے دعا منگواتا تھا وہ چکر دے تو مولانا نے دعود آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے نا پچھلے سال وہ وہاں پڑھاتے حضرت کی مسجد میں تو ان کو میں نے کہا میں حضرت سے دعا منگوا تو مجھ سے دعا منگوائی کر اب سنجر شروع کیا تو مجھ سے دعا منگا تو حضرت کا پوتا آیا پڑھنے میرے پاس آسن مولانا سرفراز خان صاحب کا تو انہوں نے فرمایا استاد جی آپ کیا کرتے ہیں ہمارے جو دادا ہیں مولانا سرفراز خان صاحب زندہ تو اتوارد. اور دوسرے بزرگ انہوں نے صندوق جی بنا کے رکھی ہوئی ہے مسجد کے سامنے یہاں بھی لگے نا سندوکچی جی. یہ رکھی ہوئی ہیں یہ تو روایات ہیں بزرگوں کی وہ کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے وہ پانچ روپے دینا چاہتا ہے یا ایک روپیہ دینا چاہتا ہے وہ ہمیں دے گا شرم کرے گا وہ وہاں ڈالے گا سندوک کے اندر غریب اور غریب لوگوں کے چندے میں بڑی برکت ہوتی ہے یہ کہ بزرگ کہتے ہیں اور غریب لوگوں کا چندہ وہ بڑی محبت سے شمار کرتے ہیں ایک پیسہ دو پیسے کو محبت میں نے کہا یار بات بڑی چکی ہے تھی میرے دل کو لگ گئی اب سندوک بنا کے میں نے بھی رکھ دیا ہے تو بالکل ایک ایک روپیہ ہوتا ہے ایک ایک روپیہ میں اس کو محبت سے چما کرتا ہوں پھر اللہ نے حقیقت اس میں بڑی برکت دے دی ہے بہت برکت دے دی ہے خدا کی دیتے حالانکہ ہوتے روپیہ روپیہ اتنی برکت ہوتی ہے نا اللہ کریم ہے دیکھو تو وہ غریب روپے اور مذاق کرنی چاہیے نہ مزاق کروں پر میں اس تقرر استغفر اور لہوں کہ عذاب علیم کی تائید ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے تو اس عذاب علیم کی تائید کے بارے میں فرمایا کہ ان کو عذاب ضرور ملے گا چاہے ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں کیوں اس لیے کہ نفاق ان کے اندر میں اثر کرتا ہوا. تو منافق کی بخشش ہوگی کیا منافق نفاق کے اوپر رہ جائے تو چاہے حضور بھی استغفار کریں بس جلد نہیں ہوگی ہاں توبہ کر لے گا تو منافق ہوگا بھی نہیں دنیا کے اندر کہے گا چاہے استغفار کروں گے نہ کرو اگر استغفار کروں گے ستر لفا اس سے مراد کثرت ہے ہر گل نہیں بخشے گا اللہ ان کو منافق کو نہیں بخشے گا جیسے مشرے کو نہیں بخشے گا غال کر دیں نہ ہو ہم یہ اس سبب سے کفر کیا ساتھ اللہ کے رسول کے اور اللہ تعالی مقصود تک پہنچاتے قوم پارسی کو ایسے سرش لوگوں کو مقصود تک نہیں پہنچاتے ان کو باعث نہیں ملے گی فار حال مخلح یہ کتوں کے سمے جی ساتواں لکھو ساتواں کے خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے تبوب سے مخل خون تبوب منافقوں نے خوشی منہیں خوش ہو گیا پیچھے رہنے والے تبو سے بس بیٹھ اپنے کے بعد رسول اللہ سمجھے اور انہوں نے مکرو سمجھا یہ کہ جہاد کے اپنے مالوں جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتے تھے وہ دوسرے ان لوگوں کو کہتے جو کمزور ایمان کے تھے ایز آ حضرت عمر کو تو کہتے کہ تلوار اٹھا کے قتل کر کال وہ کہتے ضعیف فو لوگوں کو یہ شکوا ہے کہ نہ نکلو کس کے اندر سخت گرمی میں کل نار و جہنم جواب شکوا آپ فرما دیجئے نار جہنم کی زیادہ سخت ہے بار گرمی کے کاش کے یہ سمجھ دو تو ہنستے ہیں نا کہ فارحال مخل خون خوشی مناتے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا اس دنیا کے اندر ہنس لو رونے کا ٹائم اب کیا ہم میں روتے رہو گے ہمیشہ کے لیے پالیا جاقو کلیلا فرمایا ہنس لیں تھوڑی مدت دنیا کے اندر ہے تو امر کا سی گا نا لفظی معنی یہ ہے کہ ہنسو لیکن کے نہ انمر بم نے خبر ہے ہنس لیں کیا چاہیے ہنس لیں اس دنیا کے اندر تھوڑی مدت اور روتے رہیں گے بہت ہمیشہ کے لیے بدلہ ہے ایواز اس کے کاشت کرتے ہیں کوائر راجا کلن فائر راجا کلّ کے نیچے لکھو معاملہ بالمنافقین فی الحیات منافق جب زندہ رہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے معاملہ بالمنافقین منافقین فل حیات کا زندگی میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا بس اگر لوٹائے تو اس کو اللہ تعالی طرف ایک طے کے ان میں سے کس کیسے لوٹا غزوہ غزب سے غزوہ غزب سے لوٹائے ایک طے فائدے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی مر بھی جائیں پس اجازت مانگے تو اس کے واسطے نکلنے کے کسی اور جنگ میں اور جنگ میں کہیں کہ میں لے جاؤ تو آپ ان کو فرمانا کہ تم اب نہیں نکل سکو گے کیا تمہارے آداد بترا رہے ہیں دیو پالو گو امید نہیں کہ تم نکلو ہرگز نہیں نکل سکتے تم میرے ساتھ بس کہ ہر گرد لڑو گے میری مائی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیوں سبب سبب آدمی خرو اس لیے کہ تم پسند کر چکے تھے بیٹھنے کو پہلی دفعہ اب بھی بیٹھو ساتھ پیچھے رہنے والوں کے حکم تک بھی نہیں ہے تشرینی ولا تو سل ماتا بدا وہ مناف معاملہ منافقین کے ساتھ تھا کس کے اندر فی الحیات لکھا تھا نا اب بعد بمات معاملہ بالمنافقین بعد الموت موت کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو معاملہ بالمنافقین بعد الموت محترم محترا عبد اللہ بن بے رئیس المنافقین تھا بےمان اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا وہ مخلص صحابی تھا اتنا مخلص تھا کہ ایک دفعہ آمادہ ہو گیا باپ کو قتل کرنے پہ لیکن حضرت نے روک دیا مر گیا جی عبداللہ بن بھائی تو بظاہر دعویٰ کس کا کرتا تھا مسلمان ہونے کا تو ان کا بیٹا ہے حضرت کی خدمات میں کہ وہ مر گیا ہے تو حضرت آپ نماز جنازہ پڑھیں آپ نے وعدہ کیا نماز جنازہ پڑھوں گا اس نے قمیص لیا حضرت نے اپنا کرتا دے دیا کیونکہ اس کا ایک بدلہ تھا یاد ہے تو بجر کے مقام پہ اس نے قمیض دیا تھا حضرت اب کے لیے قمیض بھی دے دیا تو آپ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی سامنے آ گئے انہوں نے حضرت بہمان ہے فلاں فلاں پھر کا جنازہ نہ پڑھاؤ حضرت نے فرمایا ایک تو اللہ تعالی نے مجھے سراہ نہیں روکا صرف یہی فرمائے استا پھر لوں بولا تو استخر اختیار بھی ہے سراہنی نہیں ہوگا اور نمبر دو یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ عبداللہ بن بھائی بھائی لیکن میری خوش خلکی سے اس مہربانی سے ایک تو اس کے بیٹے کی دل جوئی ہوگی دوسرا میری امید ہے یہ قبیلے خزرج کا سردار تھا عبداللہ بن بھائی خزرج کے قبیلے کا سردار تھا تو میری اس مہربانی سے ہو سکتا ہے کہ قبیل حضرت کے جو منافق ہیں وہ دل سے مسلمان ہو جائیں چنانچہ ہوئے بھی تھی بہت سے خیر نبی کریم سر سم کا اتحاد اس طرح تھا کہ جنازہ پڑھایا جائے حضرت عمر کا اتحاد کس طرح تھا کہ جنازہ نہ پڑھایا جائے حضرت نے جنازہ پڑھایا تو اثر بھی نکلا کہ وہ کافی سارے مخلص بن گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں اگرچہ پہلے صراط اللہ نے روکا نہیں تھا لیکن اب روک دیا وہ کیوں وہ اس لیے کہ یہ تو مسئلے آتی کہ قبیلہ حضرت کے چوران مسلمان ہو گئے مخلص ہو گئے لیکن کتنے مسلمانوں کی دل شکلی ہوئی ہزاروں مسلمانوں کی گاؤں دل شکل ہوئی کہ یہ بئیمان بدماش کبینہ کتنا ایزا پہنچاتا رہا مسلمانوں کو حضرت کو دل شکنی ہوئی اور کیا مرتک دل شکنی ہوتی رہے گی منافع کے جنازے پڑھائے گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے روک دیا تو حضرت بھی رک گئے جی. معاملہ بالمنافقین منافقین بادل موت اور نہ نماز پر اوپر کسی ایک ان میں سے مر جائے کبھی بھی اور نہ کھڑا اس کی قبر پہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونے کا مطلب دعا کے لیے نہ کھڑا یا اعزازی طور پہ نہ کھڑا ہو باقی آدمی کافروں کی کبر سے ایسے گزرے اور ان کو دیکھے عبرت کی نگاہ سے کیا عبرت کی نگاہ سے کہ دیکھو کتنی دنیا دار میں مر گئے پناہ ہو گئے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا کیا ہے جائز ہے یا ایک آدمی کا باپ پیمان مشرے کا اشیاء ہے تو اس کے دفن کفن کے لیے بھی جا سکتا ہے وہ اعزازی طور پہ نہیں ہے آگے سمجھا نہیں آیتا. اللہ والوں کی قبر پہ تو آدمی جائے نا ایک دفعہ میں جا رہا تھا ایدار. یہ گیٹ ہے دروازہ مسجد کا آگے گزر گیا ادھر کاری صاحب ایک تھے تو ان کی دعوت تھی مجھ کو حالانکہ میں پڑھاتا دوسری جگہ تھا تو حاضری دیتا تھا جب آگے گیا نا تو میرے ساتھ ایک دو شگر تھے میں پیچھے لوٹا کنگتا جی کیوں میں نے کہا یار سویا ہوا ہے کیا کہے گا یار مجھے کیا کہے گا کہ منظور نے نہ سلام کیا نہ مجھے ملا اور ایسے یعنی کہ پہلے یار کو میروں پھر دعوت تو تم بھی ایسی یاری رکھو گے نہیں ہم مر جائیں گے ہمارے ساتھ جاری رکھو گے کش عشق دارت نہ گزارا دست بدیساں بنازہ گھر نہ آئی بزار خاص ہمارے جنازے پہ اگر نہ سکو تو مزار پہ تو حاضری دینا یہ اشت کی کشش ہے ہے کے عشق دار نہ گزارا دت بدیسا ب گر اگر نہ آئی بزار اچا جی فرمایا نہ کھڑا اس کی قبر کے اوپر انہم سبب اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر رہیں فاسقون منا کافر ہوں کام الفاظ ولا توجب جیب کا مال ہوں تسلی رسو پہلے بھی ولا توجب کا تھا, تھا نہیں بلا توجب تھا لیکن وہ زندگی کے بارے میں تھا یہ موت کے بعد نہ تاج میں ڈالے توج کو ان کے مال اولاد سوائے اس میں ارادہ کرتے اللہ جی عذاب دیں ان کو بس دنیا کے اندر اور بک لیں ان کی جانے اس سال میں کافر ہوں یہ انجام دارین ہو گئے دونوں داروں کا انجام آ گیا ابھی میں نے بتایا ہے نا کہ اولاد عذاب ہے یا نہیں وہ جوتے مارتی ہے اولاد پستول نکال لیتی ہے یہ قسم کتنا آئے جی آٹھواں سرمایہ داروں کا بیان قسم آٹھویں میں ہے سرمایہ داروں کا بیان بعض لوگوں کو سرمایہ بڑا پیارا لگتا ہے دل ہی نہیں چاہتا خرچ کرنا آٹھواں قسم بھی اور جب اتاری جاتے ہیں کوئی سور آتی کہ ایمان اللہ و سات اللہ کے جہاز کو اس کے رسول کی رسوخمایت میں تو اجازت منگتے ہیں آپ سے صاحب دولت کے ان میں سے کون ہاں یہ ہماری مارکیٹیں ہیں ہمارے جی کارخانے ہیں اس لیے اجازت دے دو کہ ہم جہاد پہ جا نہیں سکتے اجازت منگتے ہیں آپ سے صاحب دولت کو تو کہتے ہیں ذر نہ چھوڑو ہو جائیں ہم قائدگین کے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ رزو ان کی بے حمیتی بے حمیتی میں بے غیرتی بے حمیتی پسند کیا انہوں نے اس بات کو کہ ہو جائیں ساتھ خانہ نشین عورتوں کے اور جہاز سے بیٹھنا ہے, کس کا کام ہے جو عورتیں بیٹھ ہیں خانہ نشین اور موہر مار لے گی ان کے دلوں کے اوپر اوپر نہیں سمجھتے سن پن کی جب تحریک چلی تھی نا مرزا کے خلاف پنجاب سے چلی تھی لاہور سے تو ہم پنجاب کے صوبے والے وقت کے آتے تھے کراچی آئے میں نے تقریر کی آرام باغ کے اندر گرفتار ہو گئے میرے ساتھ کراچی کے آدمی گرفتار ہوئے تو کراچی کے لوگوں کو غیرت دلانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے چوڑیاں لے لیتے تھے وہ عورتیں چوڑیاں پہنتی سمجھے تو ایک آدمی نعرہ لگاتا کراچی والوں کو دوسرا کہتا چوڑیاں پہنا دو چوڑیاں پہنا دو یعنی یہ عورتیں ہیں ان کو چوڑیاں پہنا دو خیال کرے جو ہے بتاتا تم اپنی طرح نہ سمجھ رہے کراچی والے وہ ایک بات تھی ختم ہوگی کہ باقاعد ہم چوڑیاں لیتے تھے مزاق کرتے تھے ان کے ساتھ تو یہی بات اللہ نے کیا یا نہیں وہ خدا بھی کر رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کے آدمی ہیں لاکنی رسول بشارت لیکن رسول اور وہ لوگ جو مومن ہیں آپ کے ساتھ وہ یاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ مالوں کے ساتھ اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے خیرات ہیں ثمرہ ثمرہ نتیجہ لکھو ان کے لیے خوبیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے اس سمرہ لکھ رہے ہونا. یہ سمرہ ہو نا یہ سمرا دنیاوی بھی ہے اخروی بھی تیار کیا اللہ نے ان کے لیے باغات کو جاری ہیں نیچے ان کے نہرے ہمیشہ رہیں گے یہی کامیابی بڑی ہے بجال مرون یہ کتنا قسم ہے جی ناما تو یہی نو اصناف تھے نا قبیسہ منافقین کے ناواں قسم یہ ناواں قسم ہے جی آراب کا بدیوں کا یہ دو قسم تھے بدوی ایک تو وہ تھے جو حضور کے پاس آتے تھے بہانہ بنا کے کیا بنا کے جوتا بہانا اور دوسرا قسم آرام منافقین کا تھا وہ آتے ہی نہیں تھے کیا وہ اتنے جیت ضدی تھے کہ آتے ہی نہیں تھے اچھا جی تو قسم نامہ کس کا ہے جی آرام منافقین کا جو کہ دو قسم تھے بجا المعذرون ذرا غور کرنا کہ معذرون جو ہے نا یہ تفیل کا باپ نہیں ہے کہ افذرا یوزرو تازی رن پڑھو نا کہ مو اصل میں مو تاز راپ اختیال کا ہے لکھ لو تو اچھا ہے یہ کیا ہے جی کی اصل میں مو تاز وہ تا کو زال کر کے زال کو زال میں اضرام نہیں کرتے بال مو تاز رون ہے اور آج ہے بہانہ باپ بدری تاکہ اجازت دی جائے واسطے ان کے یہ ایک قسم تو آ گیا بہانہ باز کا اور دوسرا قسم ہے یا بیٹھ گئے دوسرا قسم اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ دعوی ایمان میں جور جو بولا تھا بالکل دعوی ایمان میں تو دو قسم ہوئے نا یہ دونوں اچھے ہیں دونوں غلط ہیں انجام لکھو ان کا سیوسیب الزیم انکری بے پہنچے گا ایسے کافروں کو ان میں سے سےاب دب نا یہ تو تھے صرف بہانے بنانے والے اب آگے حقیقی معذورین کے اقسام ہیں یہ حقیقت معذور نہیں تھے بہانا بناتے تھے اب حقیقی معذورین کے اقسام افسام اوپر نمبر ایک لکھو مرضا پہ نمبر دو غلطین نمبر تین نہیں اوپر کمزوروں کے اور نہ اوپر بیماروں کے نہ اوپر ان لوگوں کے جو نہیں پاتے اتنا مال جو خرچ کریں جہاز کے اندر حرج اللہ ایسا کا اس موخر ہے ان میں کوئی حرج نہیں جب خیر خی کرتے ہیں اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے مال الموس نہیں ایسے نیک و کاروں پہ اس سے مراد ہے یہی نیک و کار نہیں ایسے نیک و کاروں کو پر کوئی الزام سبیر بون اللہ اور اللہ حبور رحیم ہے ولا اللہ یہ قسم کتنا ہے جیتا بعض آئے تھے دیہات سے لوگ انہوں نے حضرت ہمارے پاس سواریاں نہیں کیا اور تبوک میں جانے کے لیے جو سواری چاہیے نا ریگستانی سفر پانی نہیں ملتا ابھی مر جاتے ہیں تو حضرت کے پاس سواریاں ختم ہو گئی تھی تو غریب رو رو کے واپس ہوئے کیا رو رو کے واپس ہوئے سمجھے ولا اللہ سمجھے جی ایک قسم چوتھا ہے اور نئی ہر جو پر ان لوگوں کے کہ جب آتے ہیں تیرے پاس سوار کرے تو ان کو آپ فرماتے نہیں پاتا میں وہ سواری کے سوار کروں تم کو پر وہ اس حال میں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں سمجھے جی آنکھیں ان کے بہاتی آنسو کو بجا غم کے غم اس بات کا کہ نہیں پاتے وہ خرچ کریں ان السبیل یہ زجر ہے تو چار قسم کس کے آ گئے جی حقیقی بازو سوائے اس کے نہیں الزام ان لوگوں پہ ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے حالانکہ غنی ہے رضو وہ رازی ہوگا اس بات پہ کہ ہوں کس کے ساتھ خوال ہے منا خانہ نشین عورتوں کے ساتھ اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ پت ہو نہیں جانتے تاب چلی کچھ سبب بیٹھنے کا سبب یہ ہے کہ مہر لگ گئی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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علم کرام کے اسلحی بیان ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ www.shahideislam.com